بسم الله وبركات وحمدره امید ہے انشاء اللہ تعالی اپ خیریت سے ہوں گے تمام اسلامی بھائی اور میری आवाज بھی انشاء آپ کو آ رہی ہوگی انشاء اللہ جزاكم اللہ خیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الشلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماذن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے لطف و عطا سے الحمدللہ ماہ رمضان ماہ غفران کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا اور جو گزشتہ رات گزری ہے یہاں پات ہند میں پہلی رات تھی اور اشرائے مغفرت کا آج پہلا روزہ تھا اور اب دوسری رات ہے اور پہلا روزہ اللہ تعالی نے جماعت المبارک کا عطا فرمایا شب جمعہ تھی جبکہ یہ دوسرا اشرا شروع ہوا اللہ تبارک و کے یقیناً کئی ایک بہت سے نیک بندے ہیں بندیاں ہیں جن کے روزے اللہ کو پسند آئے جن کے سجدے اللہ نے قبول کیے جن کی تلاوتیں اللہ نے قبول فرمائی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم لوگ عز و انکساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے جن لوگوں کی نمازیں سجدے روزے تاراوی و دیگر عبادات قبول کی ہیں ان کے صدقے ہمارے روزے بھی قبول فرما لے ہماری تراویاں تلاوتیں اور آز وظائف و دیگر تمام جو بھی ہم ناقص بندے عاجز بندے گناہ گار سیاہ کار کر سکے ہیں ان کو تو قبول فرما لے اور اپنی ربوبیت کے مطابق اجرت فرما اور جو گزشتہ اشراء اشرہ رحمت گزرا ہے اس کے صدقے اور اس مبارک اشرہ مغفرت کے صدقے ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ساری امت کی مغفرت فرما دے آمین اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا مراد یہ ہے کہ آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر لوہے محفوظ سے قرآن پاک لایا گیا اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوتا رہا لیکن ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبرید امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر قرآن کا دور بھی فرمایا کرتے تھے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے پاک کلام کی شان اپنے اسی پاک کلام میں بیان فرمائی فرماتا ہے اللہ قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں عظمت قرآن ب زبان قرآن قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں قرآن برحان اور نور ہے قرآن شفا ہے قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے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 قرآن کریم صورتوں آیتوں کا مجموعہ ہے سب کو جمع کرنے والا ہے جیسے شہد جمع ہو کر میٹھا ہوا اسی طرح مختلف شہروں ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کو اس کتاب نے جمع کیا مسلمان کیا زندہ اور مردہ میں تعلق پیدا کیا کہ زندہ مردوں کو اس ثواب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو یہ بھی شان عطا کی ہے کہ قرآنِ کریم پڑا ہوا نازل ہوا ہے جبکہ بقیہ طوریت زبور اور انجیل آسمانی کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں لیکن اللہ نے قرآن کو پڑا ہوا نازل کیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے اور اس کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں تو پڑا ہوا جو ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے یاد رکھیے کہ نقل و حرکت کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور چیز کو منتقل کیا جائے جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیتے ہیں ای میل کر دیتے ہیں فیکس کر دیتے ہیں ایس ایم ایس کر دیتے ہیں اسی طرح پہلے کی کتابوں کا نزول ہوا تھا لکھی ہوئی آئی تھی یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ذریعے کوئی بات کہلا کر بھیج دی جائے اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے قرآن کا نزول انہی دو طریقوں پر ہوا یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن کی آیتیں اور صورتیں لے کر آتے اور اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اپنے محبوب پر ڈائریکٹ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے شب مہراج اس لیے فرمایا شاہ رمضان اللہ ہل قرآن اور پھر فرمایا ان نا انلنا فی لطر تو تقریباً تئی سال میں قرآن نازل ہوا رمضان میں جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سارا قرآن سناتے تھے پہلے کی کتابیں ان پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر دی گئی ہیں مگر قرآن کریم سرکار پر کس طرح نازل ہوا اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موس علیہ السلام کو جب تو عطا فرمانی تھی تو ارشاد ہوا کہ چالیس دن روزے رکھیں پاک صاف لباس پہنے خوشبو لگائیں اللہ کی عبادت کریں عزت و انکساری کریں کوہ تور پر آئیں تب اللہ نے عطا فرمائی لیکن قرآن جو ہے وہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طرح نازل ہوا کہ سرکار اگر مکہ میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے سرکار مدینے میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے سرکار طائف میں ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے سرکار اگر اونٹنی پر ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام اگر اپنے بستر نبوت پر ہیں تو قرآن وہاں پر نازل ہو رہا ہے تو جہاں جہاں سرکار ہیں اللہ تبارک وطالعہ قرآن وہیں پر جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے فرما رہا ہے یاد رکھیے کہ قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا مختصر وجہ اس کی بیان کر دوں وجہ ظاہر و باہر ہے کہ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کو مانے لیکن یہ ماننا جب ہی ضروری ہے کہ جب نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے احکامات ادا ہوں اللہ تعالی بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا اگر جبریل بھی احکام سنائیں تو لوگوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ عام مطلب حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے اور پھر چلے گئے تو سرکار نے ان کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کیونکہ جبرائیل یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ ایمان یہ ہے احسان یہ ہے اسلام یہ ہے تو میرے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر یہی یہی الفاظ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو جائیں گے تو یہ اللہ کی شریعت بن جائے گا اور لوگوں پر اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا تو وہ سرکار سے ہی سوال کرتے رہے تاکہ رحمت کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں اور صحابہ دین کو سیکھیں تو سرکار علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کو زبا فرمانے لے گئے قرآن اور حدیث میں فرق کو سمجھیے گا کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے قرآن اور حدیث یاد رکھیں دونوں وہی الٰہی ہیں دونوں کی اطاعت ضروری ہے فرق یہ ہے کہ قرآن کی عبارت بھی خدا کی طرف سے ہے اور مضمون بھی خدا کی طرف سے ہے ٹھیک ہے قرآن کی قرآن کا مضمون اور عبارت دونوں اللہ کی طرف سے ہے جبکہ حدیث ہے مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں چونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے اس لیے ہم نماز میں شدیث نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اس کا مضمون اور متن عبارت دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے شدیث کی ضرورت ہے قرآن سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے نہ بھیجا جاتا مبعوث نہ کیا جاتا تو رحمت کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے قرآن کی تفسیر بتائی ہے قرآن پر عمل کرنے کے بارے میں ترغیب دی ہے قرآن کے احکامات صحابہ کرام علام ردوان اجبئی کو ارشاد فرمائے ہیں قرآن کو اللہ نے یاد کرنے کے معاملے میں آسان کیا ہے لیکن سمجھانے کے لیے سرکار دعالم علیہ السلات وسلام کی ذات مقدسہ موجود تو یاد رکھیں کہ قرآنِ مجید جو ہے اس کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا جو ہے یعنی قرآن و مجید فی سی محفوظ تو قرآن کا نازل ہونا ترتیب لوح محفوظ کے مطابق نہ تھا بلکہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا چونکہ علیہ السلام کی نگاہ لوہ محفوظ پر ہوتی اس لیے صحابہ سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو اونٹ کی ہڈیوں کھجور کے پٹھوں مختلف کاغذوں پر صحابہ لکھ دیتے لیکن صحابہ کو زیادہ اعتماد حفظ پر تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی مبارکہ میں مکمل قرآن ترتیب سے صحابہ کو حفظ کرا دیا لیکن کتابی شکل نہ دی کیونکہ عام صحابہ کو حفظ تھا جہاد اور دیگر مصروفیات کی بنا پر وقت بھی نہ مل سکا اور نزول قرآن بھی تو ظاہری پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے عمل بھی تو اسی وقت ہوا جبکہ سرکار علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے لہذا سرکار نے قرآن کریم جمع نہ فرمایا اس لیے تاکہ میری امت میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے اور صحابہ دین میں دین کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے کرم سے محبوب کے صدقے جو ہے وہ امت کی آسانی کے لیے جو ہے وہ معاملات دین میں جاری رکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ جمامہ ہوئی سات سو صحابہ جو کہ حافظ قرآن بھی تھے شہید ہو گئے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے اگر اسی طرح حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو پریشانی ہو جائے گی تو پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میں وہ کام کیوں کروں جس کا سرکار علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے اور نہ سرکار نے کیا ہے لیکن بعد میں اللہ تعالی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ظاہر ہے کہ سرکار نے منع بھی تو نہیں فرمایا اس لیے آپ نے قرآن کو ایک کتابی شکل جو ہے وہ دی اور یہ نسخہ خزیفہ بن یمان کے مشورے پر حضرت عثمان غنی نے پھر زید بن ثابت سے فرما کر کئی نسخے بنوائے بعد میں مختلف علاقوں میں بھی بھجوائے قرآن پاک کی ترتیب صورتوں کے لحاظ سے ہو چکی تھی سات منزلیں بعد میں بنائی گئی تیس سپارے ترتیب دیے گئے آراب لگائے گئے رقو کے آئین لگائے گئے قرآن کے تیس پارے اور نصف ربع سلاثہ اور مطلب یہ معمون عباسی کے زمانے میں جو ہے وہ لگائے گئے تو قرآن کریم کی حفاظت کا جو معاملہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا پہلے کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا لیکن قرآن سارے جہاں کے لیے آیا ہے ہمیشہ کے لیے آیا ہے فرمایا نش نزل و ان لہ الح فضون قرآن میں کوئی زیر زبر کا فرق بھی نہ کر سکا اس کی حفاظت ایسی ہوئی کہ کتابی شکل کے ساتھ مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور آج اگر خدا نخواستہ کسی پرنٹنگ پریس میں قرآن کی کسی آیت کی زبر یا زیر میں بھی تبدیلی ہو جائے غلطی سے ایسا ہو جائے تو کسی مفتی اعظم کی ضرورت نہیں پڑتی ایک آٹھ سال کا حافظ قرآن بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس کا یہ ایک وسیلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آج ہمارے بچوں کو قرآن حفظ ہوتا ہے اور بے شمار حفاظ ہیں اور پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو ان کے حافظ نہیں تھے یاد رکھیے جن جن انبیاء پر وہ کتابیں نازل ہوئیں وہی انبیاء ان ان زبور انجیل تو عیت کی مطلب حافظ ہوتے تھے ان کی امتوں نے ان کتابوں کو یاد نہیں کیا لیکن یہ اللہ کا اس امت پر کرم ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن کریم مکمل یاد ہوتا ہے ان کے سینوں میں قرآن موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اور رب کریم کا کتنا جو ہے وہ الحمدللہ یہ فضل و کرم ہے تو اب پہلے بھی آسمانی صحائف آئے کتابیں بھی آئیں قرآن سب سے آخر میں نازل ہوا تو لیکن وہ کتابیں اور صحائف اب نہیں ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کتابیں پھاڑتا ہے جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کتابیں پھاڑ دیتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے تو لکیریں مارتا رہتا ہے جب سمجھدار ہوتا ہے تو حفاظت کرتا ہے تو اسی طرح صحائف جو تھے وہ دنیا والوں نے ان کو ضائع کر دیا پھر جب تو زبور ان آئیں تو ان میں ان کو ضائع تو نہیں کیا لیکن ان میں تحریفیں کر دیں اور آج دیکھیں آپ کہ جس زبان عبرانی سریانی زبانوں وغیرہ میں یہ کلام نازل ہوئے تھے وہ زمانے بھی دنیا میں نہیں رہیں اور آج خود عیسائی لوگ بھی تین تین چار چار کتابیں لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور مصنفین کے نام بھی ان کی کتابوں پہ انجیل پر ہوتے ہیں حالانکہ جو اللہ کا کلام ہے اس پر مصنفین کے نام کہاں سے آ گئے تو تین تین کتابیں چار چار کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں ہر دس پندرہ بیس سال کے بعد ایک نئی کتاب لا دیتے ہیں خود بھی جو ہے ان کو نہیں بتا کہ کون سی کتاب صحیح ہے لیکن قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے پڑھنے کے طریقے محفوظ قرآن کریم خود محفوظ تجوید بھی محفوظ اس کے لکھنے کے طریقے بھی محفوظ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے الحمدللہ اور یاد رکھیں کہ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے ایک آواز فقیر کے منہ سے نکلتی ہے کوئی توجہ نہیں دیتا ایک آواز بادشاہ کے جو ہے وہ منہ سے نکلتی ہے صدر کے منہ سے نکلتی ہے حکم بن جاتی ہے اخباروں میں آ جاتی ہے کلام الملکی ملک الکلام بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے اور اس کا پتہ عقل سے تفسیروں سے اور ہر شخص کی لیاقت سے لگتا ہے کہ منطقی کی تفسیر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں منطق ہی منطق ہے علماء نحو صرف فصاحت بلاغت وغیرہ جب اپنے اپنے علوم کے لحاظ سے قرآن کو دیکھیں گے یہ سارے علوم اس میں نظر آئیں گے صحابہ کی تفاسیر سے بھی جو ہے وہ معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے ایک جہاز سمندر سے سفر کر کے اگر آتا ہے مسافروں سے پوچھیں سمندروں سے متعلق کہ تم نے کیا دیکھا تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہر طرف پانی تھا لیکن اگر آپ اس مطلب بحری جہاز کے کیپٹن سے پوچھیں گے تو وہ سب کچھ بتا دے گا کہ کہاں پر کتنی ڈیپتھ تھی کہاں پر چٹانے تھیں کہاں پر کیا معاملات تھے کیا کیا تھا اسی طرح قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن صرف متن کی حد تک اور وہ بھی وہ جس کو قرآن پڑھنا بھی آ جائے ورنہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن صحیح تجویز کے مطابق پڑھنا بھی نہیں آتا تو بہرحال جن کو پڑھنا آتا بھی ہے تو آج وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف متن کی حد تک یا زیادہ سے زیادہ, زیادہ ساتھ ترجمہ پڑھ لیا اور سمجھ رہے ہیں لیکن یہی قرآن امام اعظم رحمۃ اللہ لینے بھی پڑھا ہے یہی قرآن امام شافعی رحمت اللہ لینے بھی پڑھا ہے غوث کتب ولی صحابہ اسی قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ بڑے بڑے درجوں پر پہنچے تو اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے باعث رحمت ہمارے لیے باعث نجات اور اسی قرآن کی مطلب جو دیکھیں کہ عظمت صحابہ نے کیسے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 12 بارہ سال تک صرف سورہ بقرہ کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام سے جو, جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں کیا کچھ نہ سرکار نے بتا دیا ہوگا کیا کچھ نہ انہوں نے حاصل کر لیا ہوگا اللہ ہو اکبر کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں سمجھ سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو مکمل ترین جو ہے وہ سمجھ لیا ہے تمام انبیاء کے موج اب نہیں دیکھ سکتے لیکن قرآن سرکار کا معجوہ ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں ایک ایک آیت اللہ کے محبوب کا جو ہے وہ معجوہ ہے قرآن عالم کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے اور یاد رکھیے کہ سخی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو بلا کر دے دوسرا گھر آ کر دے کنواں بلا کر دیتا ہے دریا آ کر دیتا ہے کعبہ بلا کر دیتا ہے قرآن گھر آ کر عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں بے شمار جو وہ مطلب اس کی عظمتیں ہیں اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بڑا درجہ ہم پا سکتے ہیں تو الحمد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے قرآن کا دور فرماتے تھے اور جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا تھا اس سال حضرت جبرائیل نے دو مرتبہ قرآن کا دور فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج بے شمار مسلمان ماہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے اس پاک کلام کی تلاوت انتہائی عظمت کے ساتھ ہونی چاہیے انتہائی ادب کے ساتھ ہونی چاہیے انتہائی تعظیم کے ساتھ ہونی چاہیے لہذا تلاوت بھی کریں اور ساتھ اللہ کے اس پاک کلام کو تراویح صورت میں جو ہے وہ سماعت فرمائیں توجہ سے سماعت فرمائیں تو یقینا انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں برکتوں رحمتوں کا نزول ان اللہ تعالیٰ ہوگا اللہ تعالی ہمیں مکہ پاک میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اور مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے شہری وہاں کریں مکہ میں افطاری کریں سرکار کے قدموں میں ریاض الجنہ میں اللہ تعالی وہ ہمیں دن نصیب فرمائے آمین تو یہ چند باتیں میں نے قرآن کریم کے بارے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے جو وہ بیان کی ہیں تو اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے آمین ساتھ ہی میں گزارش بھی کروں گا کہ اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی بھائی جو ہے وہ کوئی شرعی فکی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ سے متعلق روزے سے متعلق فطرے سے متعلق نماز سے متعلق عقائد سے متعلق وغیرہ وغیرہ تو آپ سوال مائک پر آ کر سکتے ہیں اگر مائک نہیں ہے تو آپ مین ٹیکسٹ پر بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر میرے علم میں ہوگا تو میں جواب عرض کر دوں گا تو اگر کوئی بائی سوال کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر لیں اور چاہیں تو مائک پر تشریف لے آئیں اللہ مسل سجیدین و مولانا محمد المدین الجودی وکرمی علیہ وبارک وسلم و یا سیدی یا وسلم اللہ اللہ اچھا جی اس کو سوال شاید فی الحال آبائیوں کا نہیں ہے جی جاوید بھائی آپ تشریف لائیں مدینہ جاوید بھائی آپ نے ہینڈ ریٹ کیا تھا اللہم علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم و, و بارک وسلم مزید اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو مطلب مدینہ بھائی اتنا لمبا سوال پی ایم میں میں کتنی دیر لگے گی مجھے پڑھنے میں آپ مین ٹیکس پہ لکھ دیں وحم صلیٰ سامان یہ کادری رضوی ابائی نے کچھ لکھا ہے حضرت اب در کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں یہ میں سمجھا نہیں آپ نے کیا لکھا ہے دوسرا ولڈ آپ نے جو لکھا ہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت آپ نے کیا لکھا ہے کسی بھائی کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ اچھا جی کیا بیوہ کو زکات دی جا سکتی ہے تو دیکھیں جی بیوہ جو ہے نا اگر تو وہ شرعی طور پر فقیر ہیں تو ایسی صورت میں ان کو دی جا سکتی ہے تو کوشش کریں کہ معلومات کریں کہ ان کے پاس سونا ہے یا نہیں ہے اگر سونا وغیرہ نہیں ہے کے نصاب وہ نہیں ہے غربت میں زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے شرعی طور پر وہ فقیر ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں دے سکتے کچھ معلومات انفارمیشن لے لیجیے جی ایک, ایک بھائی نے یا شاید سسٹر ہوں گی انہوں نے پوچھا ہے کہ بالوں کو کلر کرنا جائز ہے یا نہیں تو دیکھیں جی بالوں میں کلر کا جہاں تک تعلق ہے تو کالی مہندی یا کالا رنگ بالوں میں کروانا یہ حرام ہے نہ عورت نہ مرد عورت شوہر کے لیے بھی نہیں کرا سکتی اس کے اوپر مطلب حکم شرع ہے کہ لہٰذا کالا رنگ نہیں کروا سکتے زرد رنگ کروا لیں سرخ رنگ کروا لیں کوئی اور کروا لیں لیکن کالا رنگ جو ہے وہ مطلب بالوں پر نہیں کروا سکتے یہ بات بازے میں رکھیے گا اپنے بہن بھائی کو زکوۃ دے سکتے ہیں یا نہیں تو دی اگر تو بہن یا بھائی سیپریٹ ہیں سیپریٹ مطلب اپنے معاملہ چلاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شرعی طور پر فقیر ہیں تو دے سکتے ہیں ہوتا ہے نا جیسے دو تین بھائی ہیں سب شادی شدہ ہیں الگ الگ اپنے معاملہ چلا رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں ادر نہیں اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وعالی و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم اچھا جی ایک نات شریفی پلے کریں ایک نات کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اعلان کریں گے اور پھر مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو ان شاء اللہ بیان کریں گے ورنہ چند مسائل میں پھر خود ہی آپ کو ان اللہ بتا دوں گا ان اللہ ایک ناشر شرپ کر دیں جی امینات تشریف نائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید ان شاء اللہ آواز آ رہی ہوگی آپ بھائیوں کو صلی صل اللہ, صل اللہ علیہ محمد صلی جی اللہ علیہ وسلم جی جزاک المرا چند مسائل سماعت فرما لیجئے حبی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ علماء میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ازرو شرح اسلامی روزہ نام ہے صبح و صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا لیکن نظام شمسی کے تحت جن علاقوں نارتھ پول یا ساؤتھ پول میں مہینے کی رات مہینے کا دن ہوتا ہے وہاں روزہ رکھنا کیسے ممکن ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام سارے عالم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے بعض خطے سے مستثنی ہیں تو سوال یہ ہے کہ مذکورہ علاقے میں اگر مسلم آبادی ہو یا کسی غرض سے مسلمان وہاں پہنچ جائے تو اس پر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے یا نہیں اگر فرض ہے تو وہ روزہ کس طرح رکھے گا جی وعلیکم السلام تو سوال امید ہے ان اللہ تعالی ہوگا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وسعت سارے جہاں کو محیط ہے عالمین جس فرض کا شریعت اسلامیہ میں کوئی بدل ہے اور مقلف فرض کی ادائیگی سے معذور ہے تو اسے بدل کی اجازت ہے مثلا نماز پڑھنے کے لیے حدث والوں کو غسل یا وضو فرض ہے لیکن اگر وہ پانی کے استعمال سے معذور محض ہو یا پانی ہی میسر نہ ہو تو اس کا بدل تیمم ہے اسی طرح ایسا مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو یا ایسا ضعیف و ناتواں جس کی طاقت رفتہ کے لوٹنے کا امکان نہ ہو تو ان کے روزوں کا بدل فدیا ہے تو اب جو مقامات ساحل نے دریافت کی مطلب پوچھا ہے چھ مہینے کے دن چھ مہینے کی راتوں والا مسئلہ تو جو مسلمان ماہ رمضان میں موجود ہوں یا وہاں پہنچ کر مقیم ہو جائیں اور عکل بالغ بھی ہوں تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے اللہ فرماتا ہے فمن شاہدہ من کو مشاہ ہو تو جب کسی آقل بالغ مقلف مسلمان نے ماہ رمضان پا لیا تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں فرمایا اگر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ مسکین فقیر کو دیتا رہے اور جب ایسا موقع میسر آ جائے کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے تو ان دنوں کے روزوں کی قضا کرے دوسری صورت اس کی وہی ہے جو نمازوں کی ہے قرب العام کے شب و روز کا صحیح اندازہ لگا کر شہری اور افطاری کا صحیح وقت معلوم کریں اور روزے رکھیں تو مراد یہ ہے کہ ایسے ممالک کے جہاں چھ مہینے دن رہتا ہے چھ مہینے راتیں رہتی ہیں تو وہ اپنے قریب کے ممالک میں جو ٹائمنگز ہیں نمازوں کی وغیرہ وغیرہ روزے کی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی انہی اوقات کو قیاس کرتے ہوئے اسی کے حساب سے وہ روزے رکھیں اور نمازیں بھی ادا کریں پھر یہ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ ہالینڈ اور ملحکہ ممالک میں گرمی کے موسم میں سورج ڈوبنے کے بعد تقریباً 68 راتوں میں سورج 18 درجے سے نیچے نہیں ہوتا یعنی ان ممالک میں شخص کے ابیت غروب نہیں ہونے پاتا کہ صبح و طلوع ہو جاتی ہے تو ماہ رمضان ایام میں جو ہے وہ شہری کا کیا حکم ہوگا کب تک شہری کا شرعی وقت رہتا ہے جن راتوں میں عشاء کا وقت نہیں آتا تو وہ شہری کیسے کریں تو ظاہر یہ بھی ایک مسئلہ تو ہے تو یاد رکھے گے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان مخصوص راتوں کے لیے علماء اہل سنت نے عشاء کا جو آخری وقت اندازے سے مقرر فرمایا ہے وہی آخری وقت سحری کا بھی ہے کیونکہ وطر اور شہری تابع ہے عشاء کے اس سے پہلے نہ وطر سہی ہے اور نہ شہری لیکن جن راتوں میں سورج 18 ڈگری سے نیچے نہیں جاتا کہ مائل بطلو ہو جاتا ہے تو جس وقت سورج دونوں 18 ڈگریوں کے درمیان آ جائے تو اس وقت مائل بطلو ہونے سے پہلے سہری سے فارغ ہو جانا چاہیے اور احتیاط اس میں ہے کہ اگر یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے جو کچھ کھانا پینا ہے سورج کے بارہ ڈگری پر پہنچنے سے پہلے کھا لیں اور بس جی وعلیکم السلام کیسے ہیں جان بھائی جی الحمدللہ جی ہم روم میں ہیں میں مطلب آواز کھولتا ہوں لاؤڈر تو آپ مدینہ پاک سے بیان فرمائیں جی الحمدللہ ہمارے بلبل مدینہ حسان اطاری دامت برکات و مالیہ مدینہ پاک کی فضاؤں سے آپ بھائیوں کے سامنے اپنے ملفوظات عطا فرمائیں گے تو سماعت فرمائیے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کی خیریت سے ہیں آپ سب الحمدللہ للہ مدی نے خوشگوزار خوشگوار پور بہار فضاؤں میں الحمدللہ میں موجود ہوں اور اس وقت مسجد نبی کے بالکل عین سامنے الحمد للہ بیٹھا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں الحمدللہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کی بھی بڑی یاد آ رہی ہے یہاں پر اور بڑی کہانی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کی کہ بھی ہمارے سفر میں ہوتے ہیں تو یہ سب کا لطف جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے الحمد یہاں پر محمد شریف میں مسجد نبی میں محمد خزرہ کے سائے میں الحمد خوف سرکار کی بارگاہ میں جو ہے حاضریاں ہوتی ہے الحمد خوف خوب خوب ہوتی ہے اور الحمد یہاں کے دنگت سے خوف خوب فضیاب ہوتے ہیں ہم نبی میں الحمد روزہ استعار کرنے کا منظر ہے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا اتنا پر کیس اور دل فری اور اتنا زبردست منظر ہوتا ہے اتنا پُر بہادر ہوتا ہے کہ کو سے سافت جاری ہو جاتا اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں سلام حاصل کرتے ہوئے جس طرح سے الحمد للہ روزہ جاتا ہے الحمد للہ تو منظر اللہ تعالیٰ علی سلاۃ السلام کے دربار کو بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے اور الحمدللہ للہ میں آپ سب کا سلام سرکار علی صلاح السلام کی بارگاہ میں بار ہا پیش کیا ہے الحمدللہ للہ جس, جس کے نام میں ذہن میں تھے ان کے نام لے کر باقی اسلامی بھائیوں اور اسلائی بہنوں کی الحمد للہ اجتماعی طور پر آپ تمام ہی بھائیوں اور بہنوں کا سلام میں نے الحمد للہ روزانہ ہی ادا کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں الحمد للہ مفتی صاحب کا آپ سب کا علامہ اشرف قادری صاحب کا اور ہمارے دیگر جو بھی ہمارے بھائی ہیں بہن سب کا سلام الحمد النیاز کرتا ہوں اور میری دعا ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ سب کو جو ہے بار بار عمرے کی صادت عطا فرمائے حج کی سعادت عطا فرمائے آمین بجا نبی امین عالیہ تسلیم ان شاء اللہ جو ہے وہ پیٹ کو انشاء اللہ روانہ سلسلہ دعا فرمائے اللہ انداز و تعالی وہ سوالہ جو ہے وہ ایمان وافریت کے ساتھ دیکھ بھاگنے کی باق جو ہے وہ سرکار کے گمبدہ کی جنوبی کاؤں میں سرکار کے جلووں میں ایمان و آفریت کے ساتھ بہت عدا فرما دے اور اللہ نہ کرے اگر واپسی کا کسر ہوا پیر کو روانگی اور ان پیر کی رات کو جو وہ ان شاء اللہ آپ سے پھر لیٹ جو ہے بات کرنے کی شادت حاصل کروں گا تو جزاک اللہ خیر آپ آپ جزاک اللہ اور الحمد للہ آپ سب میری دعا تو میں بڑا مس کرتا ہوں آپ سب کو اور یقیناً میں الحمد للہ آپ کو بہت زیادہ یاد نہیں کرتا ہوں آپ سب لوگوں کرتا ہوں چھٹی دیتا ہوں آپ کی یاد خود بخود میرے جاتی ہے جیسے اپنے والدین کی یاد آتی ہے جیسے اپنے بہت ہی قریبی رشتے داروں کی دوستوں کی یاد جس طرح سے ذہن میں آتی ہے جیسے آپ سب لوگوں کی یاد جی ایک, ایک, ایک جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں آنے لگتا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلا مختصر رہتا ہوں تو دعا فرمائیے گا مجھے اللہ تبارک کو بتا رہے ہیں یہاں کافی فرمائے اور پیارے آتا نہیں سر میری حاضری کو بھی بات قبول اور بس سب کی دعاؤں کا مطلب جدا کل قائرہ وہ اکثر جتا جتا کل تارین تو حضرت آپ کی بڑی مہربانی مجھے پتا ہوتا ہے آپ اس وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں سے پہلے میں ایک دفعہ فون کرنے کی شادت حاصل کی تھی تو الحمدللہ للہ دوسری مرتبہ اس طرح آپ کے مسینے سے جو ہے سب سے نام ہو جاتا ہے میرا تو بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا اور میں مدینے سے آپ سب سے ایک خاص التجا کروں گا مدینے پاک میں موجود ہوں ہو سکے تو سرکار کے خطے میں مدینہ باغ کے خطے میں آپ سب مجھے معاف کر دیجیے گا اور میں نے بھی آپ سب کو کسی کی کوئی بات ایسی ہو جو مجھے یا میرے نقص بھاری گزری میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں آپ سب مجھے برائے مدینہ برائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے گا آپ سب کا مجھ کمینے کا بڑا احسان ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخفیر جزاک اللہ حضرت آپ کی مقدس اور پیاری پیاری آواز وہیں کی مقدس فضاؤں سے آتی ہے تو بہت الحمد دل خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی قبول فرمائے آپ کی حاضری جزا... ہاں جی جی السلام علیہ یا رسول اللہ السلّہ یا حبیب اللہ اس کا یا رسول اللہ اص الو کا شفاطیہ نبی اللہ اص کا شفا اعتیہ نور اللہ السعلو کا شفاطیہ شفیع المزنی شفاطۂ رحمت المین السعل کا شفاطیہ مراد المشتاقین السعلو کا شفاطیہ انیس الغریبین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری کی سعادت دے یہاں پہ تو دواؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ شاء وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی الحمدللہ یہ حسان بھائی تھے ماشاء اللہ مدینہ پاک سے جو ہے وہیں کی مقدس فضاؤں سے ان کی پیاری پیاری آواز آ رہی تھی اور پیر کو اب یہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ جی دوبارہ سے تو بڑے خوش تھے یہ مدینے میں ہم بھی بڑے خوش تھے یہاں پہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو اب یہ پیر کو انشاءاللہ شاء آئیں گے تو پھر انشاءاللہ روم میں ہی ان سے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے کرے گی انشاءاللہ بھی جی فیضان رضا بھائی آپ کا مجھے پی ایم ملا ہے تو آج اصل میں کوئی میں نے خصوصی ٹاپک پر کوئی نہیں حفاظت قرآن کے موضوع پر چند باتیں میں نے عرض تو کی ہیں لیکن اس پر کوئی مفصل بیان کی ترکیب میری تھی نہیں لہٰذا ضرورت نہیں ہے مطلب ریکارڈنگ وغیرہ ڈالنے کی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہی ہیں تو خود ہی جو چاہیں مطلب ٹاپک دے دیں ویسے کوئی میں نے اسپیشلی بیان کیا نہیں ہے مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میں پندرہ بیس منٹ کا بیان کر کے سوالات کے جوابات کے لیے ترکیب بنا لوں تو کیونکہ ماشاءاللہ اسلام بھی ہوتے ہیں روم میں تو اس میں زیادہ جو ہے وہ توجہ بھی آ جاتی ہے اور بھی کافی لوگ دلچسپی لیتے ہیں اور روم بھر جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تو ترکیب اصل میں یہ ہوتی ہے تو اس لیے مطلب کوئی خاص میں نے بیان کیا نہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ پھر جب ہم بیانات کا سلسلہ شروع کریں گے آخری رمضان کے دنوں میں یا پھر رمضان کے بعد تب انشاءاللہ شاء اس کی ترکیب بنا لیں گے یا کوئی خاص بیان جیسے روزانہ اگر کوئی ترکیب ہر دوسرے دن ہوگی تو وہ ہم انشاءاللہ طرح آپ کو بتا دیا کریں گے تو جی یہ مسئلہ بھی آپ نے امید ہے کہ سماعت فرما لیا کہ جن راتوں میں عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو وہ ترکیب کیا کریں امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں بعض ہندو روزہ دار مسلمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں بلکہ افطاری وغیرہ کا اہتمام بھی اپنی سمجھ میں بہت احتیاط سے کرتے ہیں پھر افطاری کا سامان یا تو مسجد میں بیچتے ہیں یا چند روزہ دار مسلمانوں کو اپنے یہاں بلا کر افطاری کراتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں کے بنے ہوئے سامان سے افطار کرنا درست ہے یا نہیں اور افطاری کا اہتمام کرنے پر ان ہندوؤں کو ثواب ملتا ہے یا نہیں تو دیکھیں جی دی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان نمل مشرقوں نہ نہ جسم مراد یہ ہے کہ مشرقین جو نجت ہیں یہ ان کے عقیدے کی نجاست ہے جسم پر تو نجاست نہیں لگی ہوتی نا کسی کافر کے کسی بھی کافر کوئی ہندو ہو عیسائی ہو اس کے جسم پر ظاہر ہے کوئی ناپاکی تو نہیں لگی ہوئی ہوتی یہ نجاست جو ہوتی ہے یہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہے جس سے بچنا مسلمانوں پر اہم ترین فرض ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ عموماً مشرقین کا حسل جنابت کر فرض کی وجہ سے نہیں اترتا تو اس وجہ سے بھی ان کے جھوٹے وغیرہ سے پرہیز کرنا احتیاط کا تقاضا ہے لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے استعمال یا اشیاء خوردنی کے کھانے میں کوئی حرج ممانعت نہیں اور نہ ان کی بیجی ہوئی چیزوں سے افطار کرنے کی ممانعت ہے باقی رہا ثواب تو شرح ثواب اہل ایمان کے لیے مختص ہے اور ظاہر ہے کہ کافروں کو دنیا میں جو وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیتا ہے اور جو مسلمان میں کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ملے گا اور اتنا میز ضرور کروں گا اس میں کہ اب ایسی آبادی جہاں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں گوشت کی دکانیں ہیں مسلمان بھی بیچتے ہیں کافر بھی ہیں جو کہ گوشت بیچتے ہیں تو اب گوشت کا جو اس صورت میں مسئلہ ہوگا تو ہندوؤں کے مطلب ایسے کھانے نہ کھائے جائیں کہ جو وہ مطلب گوشت وغیرہ کا معاملہ ہو گوشت پکایا گیا ہو کیونکہ اگر کوئی ہندو کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک شریعت کے مطابق اس کی جو ہے وہ کسوٹی نہ کر لی جائے ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اس مسئلے میں کہ مجھے شوگر کا عارضہ ہے جس کی وجہ سے انسولین کا انجیکشن روزانہ چار بار لینا پڑتا ہے ادھر ماہ رمضان روزہ رکھنے سے روک دیا ہے لیکن مجھے آپ سے شرعی حکم معلوم کرنا ہے کہ کیا میں ماہر رمضان کا روزہ رکھوں اگر میں روزہ رکھنے سے ہلاک ہو گئی تو اس کا بوال میرے سر پر تو نہیں ہوگا اور اگر میں روزہ نہ رکھوں تو ترک فرد کی وجہ سے جہنمی تو نہیں ہو جاؤں گی سسٹر کا سوال ہے تو گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ہے اللہ فرماتا ہے فمن شاہد امن کو مشاہرہ یعنی جب تم ماہ رمضان پاؤ تو اس کے روزے رکھو اور اس کی شدید تاکید احادیث کثیرہ سے ثابت ہے فرمایا گیا کہ دین کے ستون تین ہیں جن پر اسلام کی بنیادیں ہیں جس نے بھی ان میں سے ایک, کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون مباح ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی گواہی دینا دوسرا نماز پنجگانا اور تیسرا رمضان شریف کا روزہ رکھنا اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کو اللہ نے اہل ایمان پر فرض فرمایا ہے جو ان میں سے تین کو بجا لائے وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی یہاں تک کہ سب کو بجا لائے وہ نماز زکوٰۃ ماہ رمضان کا روزہ اور کہبت اللہ کا حج ہے تو اس وعید شدید <coughs> کے سننے کے بعد کوئی مسلمان بغیر عذر شدید کے روزہ رمضان چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا منشد ڈاکٹروں کے کہنے پر بھروسہ مت کریں خود تجربہ کر کے دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے مرض میں شدت پیدا ہوتی ہے یا کوئی پرہیزگار ڈاکٹر کہہ دے تو روزہ نہ رکھنے کے عذر میں سے ہے پھر آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ایک فقیر و مسکین کو دے دیں ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اور اگر روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ لیں تو ضرور روزہ رکھیے کہ روزہ صحت جسمانی کا بھی ضامن ہے انشاءاللہ اللہ روزے کے توفیل صحت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تبارک اللہ ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ ایک شخص رمضان کی صبحوں میں روزہ دار بیدار ہوا لیکن اسے کسی کام سے جانا پڑا اس آدمی نے ایک امام سے مشورہ کیا جو امام صاحب بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے ان کے پاس عالم فاضل ادیب اور مفتی کی صنعتیں بھی ہیں امام نے کہا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں ساٹھ پینسٹھ کلومیٹر دور ہے وہاں جانے کے لیے نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے سوال یہ ہے کہ کیا 60-65 کلومیٹر کے سفر کا اگر ارادہ ہو تو کیا وہ مسافر ہو جائے گا پھر اگر اس شخص نے امام کے کہنے پر روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے اور, دنوں اور, دنوں اور دنوں میں اس کی صرف قضاء ہے یا قزا اور تو بات یہ ہے جی کہ پہلے تو اتنا للہ پڑھ لیں الا ہی و اِن لہرا کیونکہ جس طرح رمضان میں بے عذر شرعی روزہ توڑنا حرام اور ماہ مبارک کی حرمت کو پامال کرنا نہایت بد انجام ہے اسی طرح کسی مسلمان کا روزہ توڑوانا بھی اشد حرام اور مستحق عذاب عدیم و عالم ہونا ہے اگر اسلامی آئین و قوانین یہاں بذریعہ امارت نافذ ہوتے تو ایسے جاہل اماموں کو تعزیر موت تک کی سزا دی جا سکتی تھی پھر بھی مسلمانوں کو رضاکارانہ طور پر اسلامی آئین کی حفاظت کرنی چاہیے اگر سماجی طور پر اسے تازیگی سزا نہیں دے سکتے تو قطع تعلق تو کر سکتے ہیں لہذا ایسے نام نہاد اماموں سے اسلامی تعلقات ختم کریں اگر وہ صدقے کے دل سے توبہ کرے اور امام کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے اس شرط پر امام بتا سکتے ہیں کہ اب وہ بغیر تحقیق کرے گا جی سوانا بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کان کے پردے تو پھٹے ہوئے نہیں ہے نا تو کان کے پردے اگر پھٹے ہوئے نہیں ہیں تو دوا ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں آنکھوں میں اگر دوا ڈال دی جائے تب روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو <coughs> قرآن کریم نے ان لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے جو حالت اس سفر میں ہے یہ ہرگز نہیں ہے کہ ابھی کھانے کا اختیار ہو گیا ہو جی سرما لگا سکتے ہیں کامران بھائی جتنا مرضی لگا لیں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کن تم الا سفر ان پرتم بن ایام اخر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا ہی افضل ہے سوائے مجاہدین اسلام کے تو خشکی رسم سفر کی مسافر تقریباً تقریباً بانوے کلومیٹر اور بانوے کلو سے کم دوری کا سفر کرنے میں آدمی ہر مسافر نہیں ہو سکتا لہذا مطلب اگر امام کے کہنے پر روزہ توڑ دیا ہے تو صرف ایک روزہ قزا کے ساتھ دو مہینے لگاتار کفارے کا روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور روزہ قزا کا رکھنا ہے اگر شخص مذکور مسافت سفر پر بھی جانے کا ارادہ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے جب بھی اس پر قزا اور کفارا دونوں واجب ہوتے اللہ تعالی عالم کیا لکھا ہے آپ نے عامر بھائی کہ رمضان میں سنگ کر سکتے ہیں سنگھ مینس میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا گانا نہیں نہیں حضرت گانا تو ماہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ ہو تو مطلب وہ تو جائز اور جو فو شور یعنی الٹی سیدھی شاعری پر مبنی گانے ہیں یہ تو ویسے ہی حرام موسیقی بھی جائز نہیں ہے لہٰذا اور رمضان شریف میں تو بدرجہ اولی اس سے بچنے کا حکم ہے نہیں نہیں سانگ نہیں سن, سن, سن سکتے حرام ہے رمضان میں تو زیادہ گناہ ہوگا اس کا یاد رکھیں کہ گناہ جو رمضان میں مسلمان کرتے ہیں تو وہ شیطان کی وجہ سے نہیں کرتے شیطان تو بند ہوتا ہے وہ ٹوٹلی totally اپنی نفس کی مطلب اور اپنی سمجھیے کے وجہ سے ہی کریں گے وہ شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لہذا کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ اب تو شیطان بھی بےکانے والا بند ہے تو خود ہی بندہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کرے تو پھر کیا انجام ہوگا اور ظاہر ہے شیطان بھی ہاتھ پکڑ کے تو گناہ کراتا نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اکساتا ہے کرنا نہ کرنا تو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے لہذا ماہ رمضان میں گانا سننا جائز نہیں اور نہ ہی غیر رمضان میں جائز ہیں دونوں صورتوں میں مطلب جو ہیں وہ بچیں گے امید ہے انشاءاللہ شاء تعالی جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جی آمین آپ ایک نا پلے کریں